إلهنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذون من دون الله أنذاة يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبًا لله اس لیے آپ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل عقل کا ذکر فرمایا اہل ایمان کا ذکر فرمایا عیسائی مبارکم میں اور ایسے اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمقوں پاگلوں اور قدنوں کا ذکر کیا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور احمق اور پاگل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر کے کسی کو اس کا شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کرتے ہیں ان کی پوجا کرتے, کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کا حکم ہے اسی طرح کر کے ان کا حکم مانتے ہیں جیسے رب رفتالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے اسی طرح ان کی اطاعت کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر ان کے حکم کو مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اور ہمیں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے علاوہ شریک تھرالی ہیں اندادہ اللہ تعالی کے مقابلے میں کھڑے کر لیے ہیں وہ لوگوں یعنی وہ لیڈروں وہ جناب پیروں وہ مولویوں وہ بوتوں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کی جائے گی رب رسول کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی کے حکم کو بڑا جانا جائے گا اور بڑا حکم مانا جائے گا تو یہ ذہن میں رہے وہ بندہ وہ انداد, انداد کے ذمن میں آئے گا وہ کیا ہوگا وہ کے انداز میں, میں آئے گا وہ ند ہوگا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنایا جا رہا ہوگا اسے کہ رب تبارک وہ وہاں پہ شرک فطاعت ہو رہی ہوگی کیا ہو رہا ہوگا شرک فطاعت ہو رہی ہوگی کہ رب تبارک حکم رب کا ماننا تھا جی اس نے رب کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم ماننا شروع کر دیا تو میں اسی کو شرک فرتا ہے ربت بارک و تعالیٰ نےک نے و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیے ہیں اور مقابل کھڑے کر لیے رفت بارک و تعالیٰ کے فرمایا کہ یوحبو نحم اللہ یہ پھر ان مقابل جو کھڑے کیے انہوں نے ان کے ساتھ محبت ایسی کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے okay. جی آج دیکھے نا زندگی ہمیں ملی ہے رب کو پہچاننے کے لیے و <تصفح> تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آج کتنے آج لوگ ہیں جن کو رب کی عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی عمران کے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی نواز کے پیچھے لگا ہوا ہے یا نہیں زندگیاں انہوں نے کھپا دی ہیں ان کے پیچھے نعرے مارتے ہوئے انہیں کے نعرے لگا رہے ہیں ایک بندے نے بلکہ یہ شیخ رشید جو ہے اس نے خود کہا اس نے کہا ہم کمی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم آپ کے نعرے لگائیں عمران لگا, لگا. کے اور اس طرح کے جو وڈیرے لوگ ہیں ہم ان کے آپ کے نعرے لگائیں ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے اب آپ بتائیں ہماری تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں جس نے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے اوروں کو جناب ان کے نعرے لگاتے پھرتے ہو تو رمتبارک و تعالیٰ نے یہ جو مشرق پاگل ہیں یہ رب تبارک و تعالی کے مقابل جن کو کھڑا کیا انہوں نے ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے رب کے ساتھ کی جاتی ہے محبت آج رات دن ان کی غلامی میں یا آیت اگلی آے مبارکہ میں آج کے جو سبق ہے اس کی آخری آئے مبارکہ میں بلکہ اس سے پچھلی آئے مبارکہ میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے یہ جو لیڈر اور کارکن ہے ان کا قیامت والے دن جو مکالمہ ہونے والا ہے نا وہ رب تبارک وطال نے آج چودہ سو سال پہلے اپنے حبیب پر نظر فرما دیا پہلے اطلاع دے دی میں حبیب پیارے یہ یہ ہوگا قیامت والے دن یہ لیڈر اور کارکن جو ہیں جو اپنے آپ کو ورکر کہتے ہیں جو اپنے آپ کو کمی کہتے ہیں ان کا میں ان کی قیامت والے دن لڑائی ہونے والی ہے دونوں ایک دوسرے سے پلو کیسے چھڑائیں گے اور رب تبارک وطال نے سارا بیان فرما دیا اچھا جی رب رفت بار نے اتارنے فرمایا فرما ودین آمن سب اللہ گمایا کہ وہ مشرق جو ہیں وہ اپنے علاؤں کو محبودوں کو ایسی محبت دیتے ہیں جیسے رب کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے ربتبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد پھر اہل ایمان کی شان بیان فرمائی کہ میں اہل ایمان اپنے رب کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں ربط عال نے اور مومن مومن مومن مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے سخت محبت کرتے ہیں سب سے سخت محبت, سخت محبت کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ زین میں ہے یہ بہت ہی حیران کن بات ہے آج کوئی محبت ہے نا وہ تڑپتا ہے کسی طرح میرا محبوب جو ہے وہ میری محبت کو تسلیم کر لے نہیں وہ تڑپتا ہے وہ اپنی وفائیں یاد دلاتا ہے واقعات یاد دلاتا دیکھو میں نے تمہارے لیے فلاں دن یہ کیا فلاں وقت میں نے یہ کیا فلاں فلاں تمہارے ساتھ بے وفائی کرنے والے تھے میں اس وقت بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا یا نہیں ہوتا اور وہ مر جاتا ہے کھپ جاتا ہے اس کا محبوب اعتراف نہیں کرتا کبھی بھی کہ تو میرے ساتھ مخلص ہے رات دن اس کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ مان جائے کہ مجھے اس کے ساتھ محبت ہے, محبت ہے. وہ مان جائے کہ میں اس کے محب ہوں ہے یا نہیں جی لیکن قربان جائیں خالق اور مالک نے ہماری محبت کا اعتراف کیا ہے اہل ایمان کی محبت جو ہے نا رب کے ساتھ, کے ساتھ, رب کے ساتھ اس کا اعتراف کیا ہے رب تبارک وطالعہ وہ بھی قرآن میں پتہ کیا ہے ہے اہل ایمان جو ان کو رب کے ساتھ بڑی سخت محبت ہے میں آ کے محبت کرتے ہیں بس نہ اللہ کے ساتھ بڑی سخت محبت کرتے ہیں میں جیسے مشرقوں کو اپنے محبودوں کے ساتھ محبت ہے نا میں ان سے بھی زیادہ اہلان اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ آلیمان اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ کیسے جی اس پر دلیل دیکھیں اس پر دلیل یہ ہے کہ مسلمان بندہ جو ہے اس کو بیٹا ملتا ہے بیٹی ملتی ہے, بیٹی ملتی ہے کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے نا تو جب وہی بیٹی اور بیٹا فوت ہو جائیں تو کون بہت دیتا ہے انہیں اللہ ہی دیتا ہے نا تو بتائیں جی کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندہ مومن و کرما پڑھنے والا ہو رسول اللہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا ہو بچہ ملے تو اللہ تبارک وہ تعالیٰ سے خوش ہو جائے بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے ہوتا ہے کبھی صحت ملتی ہے صحت کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا بیماری کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے اس کی طرف منسوخ نہیں کرتے ہم بیماری بھی رب تبارک تعالیٰ دیتا ہے تو پھر جب تندرست ہوتا ہے اس وقت بھی رب تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے جب بیمار ہو جاتا ہے تو محبت بڑھ جاتی ہے یا نہیں ایسا تندرستی کی حالت میں وہ کم یاد کرتا ہے جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ یاد کرتا ہے مجنو تھا نا رات ساری رات اسے نیند نہیں آ رہی جاگ رہا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے مجنو تو کہنے کا یا اللہ یہ تو نے میرا دل پھنسایا ہوا ہے للا کی زلفوں میں کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اس سے آزاد ہو جاتا یہ پتہ نہیں کیوں کہہ دیا اس نے حالانکہ اس سے ایک روایت اور بھی موجود ہے وہ بھی سناتا ہوں آپ کو تو وہ کہنے لگا یا اللہ میرا دل اس میں نہ پھنسا ہوتا اس کے زلفوں میں تو میں آزاد ہوتا تو غیبی آواز آئی تو کہ اگر تو اس کی محبت سے آزاد ہوتا تو اس وقت یاد بھی تو نہ کرتا ہمیں اس وقت جو اللہ اللہ کر رہا ہے یعنی کہ ایک بھی مصیبت ہے نا ایک کسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا یا بیماری آ جانا جب بندہ بیمار ہو جائے تو رات کو سویا وہ بھی ہوتا ہے لیٹا ہوا بھی ہوتا ہے تو اللہ کر رہا ہوتا ہے یہی جو مجنو ہے نا میں یہ آپ کو سنانے لگا ہوں <حدد> کہ محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے نا بندے کو اس کے ساتھ تو محبت ہوتی ہی ہے اسے نہیں چھوڑ سکتا اور اس کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس محبت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا محبوبوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور اس محبت کو بھی نہیں چھوڑتا وہ کیسے جس کے ساتھ محبت ہے نا محبوب اس کا کوئی بندہ اسے سمجھا ہے یار اسے چھوڑ دے تم تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے اچھا کوئی اسے یہ سمجھائے یار اس کے ساتھ محبت چھوڑ دے اس محبت, اس محبت کو ترک کر دے, دے اس محبت دے کی مزمت دے بیان کرے تو اسے بھی چھوڑ دیتا, دیتا ہے میں بڑا مسئلہ؟, مسئلہ محبوب, محبوب, محبوب, محبوب, محبوب, محبوب, محبوب, محبوب کے خلاف بھی بات نہیں سنتا اور خلاف بھی بات نہیں سنتا یہ اسے ایک بار پکڑ کے نا مکی لے گیا کعبہ مشرفہ وہ لے گیا وہاں جا کے عمرہ کروایا اسے اور اس نے جا کر کہا بچے یہ دیکھ سامنے کعبہ ہے تو یہاں توبہ کر لے لالا کی محبت سے اس نے وہاں ہاتھ اٹھائے سے توبہ نہیں کرتا ہوں میں اور آگے پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے یا اللہ جو بندہ میری اس دعا پہ آمین کا نا اس میں بھی رام فرمات بےچارا پھیکا ہو کے دیکھ رہا ہے یہ بات کس طرف لے جا رہا ہے یہ محبت جہاں ہوتی نا تو وہاں نہ تو بندہ محبوب سے ہٹتا ہے اور نہ ہی محبت سے ہٹتا ہے کن سمجھ آیا مسئلہ ایک مرتبہ یہی جو ہے نا یہ اونٹنی میں بیٹھ کے اونٹنی اس کی تازہ تازہ اس نے بچہ دیا ہوا تھا بچہ بھی ساتھ چل رہا تھا پیچھے پیچھے یہ اونٹنی میں بیٹھ کے جا رہا ہے تو راستے میں کیا دیکھ تین چار بار ایسا ہوا بس آپ کو پتہ ہے جانور جو ہے نا اس کا جو بچہ ساتھ ہوتا ہے اس کی مادہ کا بچہ ساتھ ہوتا ہے وہ سفر میں بھی بار بار اسی کی طرف دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا آ رہا یا نہیں آ رہا ہے یا نہیں بار بار اسی کی طرف دیکھتی ہے, بار بار ہے توانگ لگا دی اس نے کہا میں اپنے محبوب کی طرف جا رہا ہوں یہ اپنا محبوب دیکھتی ہے, تو کہتی ہے میری کہنے لگا اس کی اور میری تو سمتی ایک نہیں ہے تو لہذا اس نے چھلانگ لگائی اور اونٹنی کو ہی چھوڑ دیا وہاں سے پیدل چلا گیا وہیں پہ جہاں بھی جانا تھا اس نے تو وہاں پہ واپس پیدل چلا گیا اب اسی کا یہ قصہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی امام حسن مولا علی کی شہزادے جو ہیں ہیں ہیں وہ چلا رہے ہیں بیٹھے ہوئے اونٹنی پر یہ اس کی مہار پکڑ کے نہ آگے آگے جا رہا ہے اس وقت تازہ تازہ اختلاف چل رہا تھا کے ساتھ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے اس سے پوچھ لیا میں اوئے مجنو یہ بتا کہ یہ خلافت جو ہے اس پر حق ہمارا بنتا ہے یا حضرت معاویہ کا بنتا ہے ہمارا حق ہے یار حضرت معاویہ کا بنتا ہے تو اس نے کہا کہ جناب نہ آپ کا بنتا ہے نہ معاویہ کا بنتا ہے اس پر حق تو میری مجنوں کا بنتا ہے آپ دونوں میری محبوبہ کا حق چھپائے بیٹھے اس کو حق نہیں دے رہے یہ تو حق اس کا بنتا ہے یہ باتیں آپ کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے نا وہ تو کسی ایسے بندے کو بھی برداشت نہیں کرتا محب جو ہے کسی ایسے بندے کو برداشت نہیں کرتا جس کا منہ اس کے محبوب کی طرف نہ ہو آئے بتائیں مشرق جو ہیں ہم جھکیں اپنے محبوب رب کو ہے مشرق جھکیں بتوں کو تو بتائیں ان کا منہ تو اس ہمارے محبوب کی طرف ہے ہی نہیں پھر ہم ان کو برداشت کیسے کر جاتے ہیں مجنو جو ہے جسے مجنو, مجنو, مجنو نہ برداشت نہیں رہا دو تین بار اس نے پیچھے دیکھا اپنے بچے کی طرف تو اس نے اونٹنی سے چھلانگ لگا دی جی اور ایک آج ہم جن کا منہ ہمارے رب کی طرف نہیں ہے ہم ان کے ساتھ یاریاں کیسے کرتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے بارہ تر بات ہم جھک رہے ہیں رب تعالیٰ کو ہم مان رہے ہیں رب, رب کو الا اللہ تعالیٰ کو الا مان رہے ہیں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہہ رہے ہیں وہ توحید کی رفیع کر رہے ہیں شر اس بات کر رہے ہیں لم یولد کے اس کا انکار کر رہے ہیں رب تعالیٰ کے قرآن کا اور نصارہ جو ہیں وہ رب تبارک قرآن کا انکار کر کے ایک خدا کے بجائے تین الہ مانتے ہیں اور وہ جناب حضرت اخلاص انکار کر کے حضرت عیسعلی صاحب شام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں تو آج یعنی کہ ہمارا منہ رب کی طرف ہے ان کا منہ وہاں سے ہٹا ہوا ہے یہ ہمارے کیسے ہو ہے مجنو تو اونٹ نہیں برداشت نہیں کرتا اور ایک آج ہم کیسے برداشت کر کے اور وہ وہی قصہ جو اس نے حضرت امام حسن کو جواب دیا تھا کہ جناب حکومت تو میری لال کی بنتی ہے آپ دونوں نے ایسے ہی جناب اس پہ قبضہ لگایا ہوا ہے قبضہ جمایا ہوا ہے اسی بات کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہر بندے کو سمجھ آ جائے کہ بندہ جو, بندہ جو ہے بندہ مومن جو ہے وہ ساری محبتیں ساری محبتوں کے لوازمات اپنے محبوب کے لیے رکھتا ہے کہ نہیں بندہ محب ہو رب کا اور حکم کسی اور کا مانے سچا محبو ہوا دے جھوٹا دے ہوا, ہوا نا اطاعت کسی اور کی کرے اور پیسے لے کر و نصارہ سے ان کی باتیں مانے, مانے اسلام پہ حملے دے کر دے تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو محبت ہے نا وہ حق کے مانتا ہے تو صرف اور صرف اپنے محبوب کو ہی مانتا ہے اسی کے حکم کا پابند ہوتا ہے اسی بات کو دیکھتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے پہلے یہ فرمایا اہلِ ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالی کے ساتھ بڑی سخت محبت کرتے ہیں آگے رب تبارک و تعالی نے پھر یہ مضمون برا بیان کر کے آگے پہلا حکم دیا یا ایہنہ سکلو ممہ فی الارد حلالا طیبا میں ایمان والو جب تمہیں محبت میرے ساتھ ہے میں بھی مجھے بھی اعتراف ہے تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو بڑی سخت کرتے ہو تو پھر میں ہی تمہیں حکم دے رہا ہوں ایمان والو پھر میری بات بھی مانو میرا پھر حکم بھی مانو جو میں کہہ رہا ہوں وہی وہ کرو تم ہیں محبوب کی ہر شاید پسند ہوتی ہے تو میں میرا حکم بھی تمہیں پسند ہونا چاہیے ہے اطاط بھی میری کرو تم حکم بھی میرا مانو تم میرے علاوہ کسی کا حکم نہ مانو میرے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرو تم جہاں اچھا ایک بات اور دیکھیں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا محبت صرف اس کی ذات تک نہیں رہتی محبت پھر پھیلتی ہے محبت پھر پھیلتی ہے جیسے اس کے نام کے ساتھ بھی محبت ہوگی کہ نہیں اس کے در و دیوار کے ساتھ بھی محبت ہوگی یہ مجنو جو ہے ایک مرتبہ ریت پہ بیٹھے نہ کچھ لکھ رہا تھا کسی بندے نے دیکھا اس نے کہا یار یہ جو خط لکھ رہا ہے تو زمین پر ریت پر یہ خط بھیجے گا کیسے اس نے کہا یہ کہ میں خط بھیجنے کے لیے نہیں لکھ رہا ہوں یہ تو صرف میں اپنی محبوب کا نام لالا جو ہے نا اس کی پریکٹس کر رہا ہوں تدریب کر رہا ہوں بار بار اس کا نام لکھتا ہوں نا میرے دل کو سکون آتا ہے میرے دل کو سکون آتا ہے میں اس کے علاوہ کسی کا نام مجھے نہ آتا ہے میں لکھ سکتا ہوں اب بتائیں جی محبت تو اسے اس کی ذات کے ساتھ تھی لیکن اس کے نام کے ساتھ بھی محبت ہوئی یا نہیں ہوئی محبت پھیلی یا نہیں پھیلی اچھا وہی جو ہے کیا مجنو وہ خود کہتا ہے اس کا شعر ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب میں اس کے علاقے میں جاتا ہوں نا تو کہتے جی میں تو اس کے درو دیوار کو بھی چومتا ہوں کہتے مجھے دیواروں کے ساتھ اینٹوں کے ساتھ مٹی کے ساتھ گھرے کے ساتھ محبت نہیں ہے مجھے تو محبت اس کے ساتھ ہے جو اس گھر میں رہتا ہے نہیں سمجھایا محبت جب پھیلی محبت صرف ذات رقت بارک و تعالیٰ کے ساتھ تھی تو پھر ہم نے جب دیکھا کہ کابے کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے تو ہم نے کعبے کو بھی چما پھر ہم نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی ہمارے محبوب کے ساتھ ہے تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانا ہم نے نو علیہ السلام کو بھی مانا موس علیہ السلام کو بھی مانا تیسرام کو بھی مانا اور ان سب سے بڑھ کر امام المبیا علیہ السلام کو بھی مانا ہے جی پھر ہم نے اس کے احکامات کو بھی مانا ہے جی ہم نے پھر اس کا حجر اسمد مانا ہم نے پھر اس کا صفا مروہ مانا ہم نے اس کا پھر عرفات مانا ہم نے پھر اس کا مزدلفہ مانا ہم نے پھر اس کا قرآن مانا پھر ہم محبت ایسی پھیلی جس جس کا تعلق اس کے ساتھ ثابت ہو گیا ہم نے اس کے ساتھ محبت کی ہے Allah. بتائیں بھائی محبت پھیلی یا نہیں پھیلی تو شدت یہی وجہ ہے کہ حقیقی محبت رب تعالی کی ہے بزاد محبت رب تعالی کی باقی جتنی محبتیں ہیں سارے بالعرض اور بالآراض ہیں یعنی کیوں ان کی ذاتی ذاتی محبت نہیں کسی کے ساتھ جت جن جن کے ساتھ محبت ہے وہ صرف اور صرف ہمارے رب کی وجہ سے ہے ہمارے رب کے ساتھ تلّ کی وجہ سے ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ربت بارک و کے محبوب بندے ہیں رب لہ کے پیارے ہیں یعنی باقی ساری محبتیں بتبا ہیں بے ذات محبت اور بالحقیقت محبت جو ہے وہ صرف اور صرف ربت بارک و تعالیٰ کے اس کو محبت تو تھی اپنی لالا کے ساتھ اور باقی بھی چیزوں کے ساتھ محبت تھا ہیں <سؤال> باقی بھی چیزوں کے ساتھ محبت کرتا تھا اس کی وجہ کیا تھی اس کے علاقے کے ساتھ در و دیوار کے ساتھ ہیں جی اور اس کی گلیوں کے ساتھ اس کی گلی میں چلنے والے کتے کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کسی نے اسے دیکھا کہ اس کے پاؤں پکڑ کے چوم رہا ہے اس کے کتے کے پاؤں چوم رہا ہے اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تم اس نے کہا میں اس کو نہیں چوم رہا ہوں ایک مرتبہ میں اسی کو دیکھا تھا میری لالا کے گلیوں میں گھوم رہا تھا یہ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں اس کے پاس تو محبت جو ہوتی ہے نا یہ پھر اپنے محبوب کے علاوہ کسی شاید کو دیکھنے نہیں دیتی کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ان مشرقین نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے رب تبارک کو تعالیٰ کے مقابل کھڑے کیے پھر ان کے ساتھ محبت ویسی کی جیسے رب کے ساتھ محبت کرنے کا حکم تھا آج یہی وجہ ہے کہ جناب تین کروڑ محبوب تو صرف اور صرف انڈیا میں پائے جاتے ہیں صرف اور صرف ہندوؤں کے پاس ہیں جنہوں نے جن کی پوجا کرتے ہیں جیسے آجی اور نیاد کرنے کا حکم رب کے سامنے ہے ویسے ان کے سامنے کر رہے توبہ نظب اللہ بن ذالک یہ بھی ایک الگ چیز ہوتی ہے یہ بھی ایک یعنی کہ انوکھ سیاح ہے جس کے ساتھ محبت ہو جائے جیسے وہ یوگا نہیں کرتے یوگا میں مورتیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں اس میں خاص شرکیہ قسم کے جناب وہ کام پائے جاتے ہیں ان وہ تو نو وہ زلیل جو کافر ہے نا یہ ذہن میں رہے کافر جو بھی ہیں وہ ڈراما بھی ترتیب دیں گے نا اس میں اپنی مذہب رسومات کو رکھیں گے مشرق جو ہے وہ ڈراموں میں ترتیب دے گا فلم میں ترتیب دے گا تو اس میں اپنے مذہبی رسومات کو عبادات کو ترجیح دے گا یعنی مندر میں جاتا دکھائے گا گھنٹہ بجاتے ہوئے دکھائے گا بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہوئے دکھائے گا اس طرح کی چیزیں دکھائے گا تاکہ ان کے مذہب کی ترویج ہو یعنی وہ بے حیائی بھی کرے گا تو اس میں بھی اپنے مذہب کی ترویج کرے گا لیکن ایک ہمارے بغیر مسلمان ہے یہاں کے یہ جناب ڈرامے بھی بنائیں گے تو اپنے اسلام پہ اعتراض کر رہے ہوں گے رات دن اسلام <بعض> کے خلاف بھونک رہے ہیں کتے بن کر اور جناب کمینے بن کر اسلام کے خلاف رہے اتنے ڈرامے بنا رہے اسلام پہ ایسے خاموش طریقے کی ایسی تبلیغ کی آج وہ ادارے وہ مدارس جہاں سے اللہ صدایں بلند ہونی تھی وہاں پہ یوگا کروا رہے ہیں مدرسے کے بچوں کو یوگا کروا رہے ہیں اور اس طرح ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مورتیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اسلام کا اپنا مزاج ہے اسلام تو اپنا وقت بھی ترتیب دیتے نا وہ کیسے دیتے؟ جیسے مثال کی طور پر میں سے کسی نے کسی نے کو ملنا ہو نیک بندہ ہو تو وہ یہی کہے گا یار میں فجر کی نماز کے بعد ملوں گا زور کی نماز کے بعد ملوں گا مغرب کے بعد ملوں, ملوں گا ہاں جی آپ پیسے کب دیں گے میں رمضان شریف میں دوں گا رمضان شریف کے بعد دوں گا قربانی کے بعد دوں گا اسلام کا نظام تو یہ تھا اسلام کی تہذیب تو یہ تھی آج مسلمان بھی جو ہے ان کے منہ سے بھی یہ سنا گیا ہے میں آپ کو پیسے دوں گا ہولی کے بعد کیوں بھئی؟ ہولی تیرے ابے کا تہوار ہے تجھے کس نے دیا تہوار ہولی کا جو تول، ہولی کا نام لے رہا ہے تجھے اسلامی شاعر میں سے اسلامی تہذیب میں سے وہ کچھ بھی نہیں بچا تیرے پاس کے تو اس کا نام لے آج جو ورزش کے نام پہ جناب یوگا کروا رہے ہیں اور ہاتھ باندھ رہے ہیں یا بتائیں کسی ہندو کو بھی دیکھا ہے وہ مسجد میں جا کے سجدہ کر رہا ہو ہوں یہ ہی کمی نے کیوں نکلے ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہی جناب اتنے بے دین کیوں نکلے کہ جناب ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں ان کی ہولی پہ مبارکبادیں دے رہے ہیں دیوالی میں شریک ہو رہے ہیں کرسمس پہ کیک کاٹ رہے ہیں یہ عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا کرکری ما کا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی شریعت میں رب بارک و تعالی کے محبت نام کی کوئی شائی نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی شریعت میں رفتار کے کی محبت کی نام کی کوئی شاع نہیں ہے یعنی ان کی شریعت میں رب کی محبت سکھائی نہیں گئی تو خود انہیں کہی ہے کہ عیسائی ہے مورخ خ بہت بڑا اس نے خود بیان کیا ہے اور یہ بات باقی یقینی ہے جس وقت حضرت عیسی علیہ السلام کو یہودی پکڑ کے سولی پہ دینے لگے تھے نا تو ان کے سارے ماننے والے بھاگے تھے جتنے ہواری تھے سارے عیسی علیہ السلام کو چھوڑ کے تھے اور یہاں تک کہ ان کا ایک حواری جو تھا اس نے تو یہ بتانے کے لیے کہ عیسی علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں پیسے لے لیے تھے یہودیوں سے یہودیوں سے پیسے لے کے عیسی علیہ السلام کا ایڈریس بتا دیا اور نوزب اللہ اور ان کا سب سے بڑا ہواری شمعون جو ہے پترس اس نے تو نوز اس سے جب انہوں نے پوچھا تھا کہ علیہ السلام کہاں ہیں تو نوز بل سمن نوز اس نے لعنت کا لفظ بول کے عیس علیہ السلام کی طرف ساتھ کہا میں مجھے تو نہیں پتا بتائیں بتائیں بتائیں بتائیں بتائیں بتائیں بتائیں <سؤال> کہ وہ بتائیں یہ شمون تھا اور اس عیسائی مورخ نے لکھا ہے اس نے کہا کہ تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ امام الانبیاء علیہ السلام میں رب تبارک وطالعہ کی محبت نہیں سکھائی تو میں کہ وہ تو رب تبارک وطالعہ کی محبت تو اپنی جگہ رہی وہ تو رب تبارک وطالعہ کو جس کے ساتھ محبت ہے امام الانبیاء علیہ السلام کہتے ہیں ان کی ذات کے لیے بدر میں چلے گئے تھے اور بغیر تلواروں کے تلواریں کچھ ہیں آٹھ نو دس تلواریں اور ان تلواروں کے ساتھ رسول اللہ علیہ کے صحابہ جو ہیں اپنے محبوب کا دفاع کرنے کے لیے تین سو کی تعداد میں تین سو تیرہ یا نو پانچ جتنے بھی بنتے ہیں اتنی تعداد کے اندر جا کے مسلموں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ان کی تعداد ہزار سے بھی زیادہ رہتی اتنے جو نشہ چڑھا تھا ربت بارک و تعالیٰ کی محبت کا وہ کہتے ہیں کہ, کہتے کہ صرف یہودیوں کے آنے کی وجہ سے سارا اتر گیا, گیا اور کہتے ہیں امام المبیا تو نے جو ربت و بارک و تعالیٰ کی محبت کا نشہ چڑھایا تھا کہتے ہیں وہ چمکتی تلواریں دیکھ کر بھی وہ نشہ نہیں اترا تو بتائیں بھائی آج جو اتنے دعوے کر رہے ہیں فلانی جگہ پیر کے مرید ہیں اور ساتھ یوگا کر رہے ہیں فلانی جگہ پیر کے مرید ہیں ساتھ ہولیکی جناب وہ مبارکبادیں دے رہے ہیں ساتھ جناب دیوالی منا رہے ہیں مشرقوں کے رسومات کو اپنا رہے ہیں اور مشرقوں کے شرکیات ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں رات دن مسلمانوں کے گھروں میں چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے بچے بچیاں ان کے اخلاق تک تباہ و برباد ہو رہے ہیں کوئی شے نہیں بچ پا رہی بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے اے جی کون ذمہ دار ہے اس کا کون بچائے گا انہیں کون ان کو قلم میں دوبارہ واپس لائے گا تمہیں مومن وہ ہوتا ہے بلدی نام روشد حبلہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے سب سے سخت محبت مومن کرتا ہے اور تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کرتا ہے اجل اور اجل؟ یہی وجہ جب کوئی کچھ <نصف> لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علی کی شکایت کی ناسام نا کے بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ ہوا تھا رفت بار کو تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تھا کوئی بات ایسی ہوئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ لوگوں نے آگے کہا عقل کے بارے میں یار سن اللہ ایسا سا معاملہ ہوا ہے عقل عصب سامنے میں شانف اللہ میں کہ علی کی شکایت نہ کیے کرو علی میرے رب کے معاملے میں بڑا سخت ہے ہاں جب رب تبارک کو تعالیٰ کی بات آئے گی تو میرے علی سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا ہاں میرا علی کا لہجہ ایسے ہی رہے گا میں تمہیں بدلنا ہے میرے علی کو نہ بدلو تم مطلب کیا ہے بندہ مومن جو ہے وہ رب تبارک کے بارے میں ایسے ہی ہونا چاہیے ویسے کہتے ہیں جس چیز کو ہاتھ لگانا اس طرح کر کے پھیرے تو ہاتھ چھیل دے حسلم ہیں؟ ہیں نہیں سکتا ہاں آج مسلمان گھر میں جناب وہ شرکے ڈرامے چل رہے ہیں اور مسلمان جو ہے رسول سن بنا پھرتا باہر باہر جا کے نعرہ لگاتا پھرتا ہے بھائی پہلے آپ مشرکوں کے خلاف جو عودیوں کے خلاف نسارا کے خلاف باہر تکنیک کرتے پھرتے نا اس سے پہلے اپنے گھر سے شرک نکالے گانے سنیں گے اور اس میں رام کو فرانی چیز کو فلانی چیز کو خدا کہا جا رہا ہے اور گانے جن گانوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میری جو مشہور ہے وہ تو ایسے سے بہانے کرتی ہے رام کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتی ہیں جس میں نعوذ بل رفت بارک و کو ہی غیر عالم کہا جائے رفتبارک و کی ہی گساخیر کی جائے اور یہ گانے مسلمانوں گھروں میں چلتے ہو مسلمان گنگنا رہے ہوں تو بتائیں کیا بنے گا یہ یہ تو اپنے رب کے سے و ما یہ ظالم لوگ جب عذاب دیکھیں گے تو ان کو جمیا اس وقت یہ کہیں گے کہ ساری کفتے اللہ تعالی کے لیے مومن بندہ جو جب مصیبت آتی ہے اس پر تو یہ مصیبت کی حالت میں بھی رب تبارک و تعالی سے متنفر نہیں, نہیں, نہیں ہوتا بلکہ رب کی محبت بڑھ جاتی ہے ہوتا ہوتا اور یہاں تک مزے کی بات دیکھیں حیران کون بات, بات یہ ہے کہ بندہ مومن زندگی ساری یہ دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ جب تو مجھے مارنے لگے نا حالانکہ بندے پر سب سے بڑی مصیبت دنیا میں جو آتی ہے وہ موت کی آتی ہے اس بڑی مصیبت ہوتی ہے نہیں نا ہوتی, ہوتی, ہوتی تو بندہ مومن سارے جنگ کی دعا کرتا ہے مولا جب تو مجھے مارنے لگے نا جب میں مرنے لگوں اس دنیا سے پھر بھی تیرا نام لیتا ہوا جاؤں تیرا کرما پڑھتا ہوا جاؤں دنیا سے بتا یار اس سے بڑھ کے محبت ہوگی کہ اللہ اکبر یہ ہندو جو ہے نا مشرق ان کو پتا چل جائے نا کہ ان کو جو مصیبت آئی ہے ان کے خدا کی طرف سے جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان کو ایک دم نفرت ہو جائے اس سے مک کے مشرق یہی حال بیان ہوا ہے مکہ کے مشرق جب آج آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ یہی کہتا ہے ساری طاقتیں قوتیں اللہ کے پاس ہیں بیمار ہو جائیں مرنے لگیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا جب ٹھیک ہو جائیں پھر منکر ہو جاتے ہیں رفتبار کو تعالیٰ نے ساری قوتیں اللہ تعالی کے پاس ہیں ساری قوتیں اللہ تعالی کے پاس ہیں یاد دیکھیں فوج ہوتی بندے کے پاس اور ساری پاور کا سر چشمہ فوج ہی ہے فوج ہوتی آج تک نمرود نہ مرتا سمجھایا مسئلہ مصرح. نمرود آج تک زندہ ہوتا مرنا ہوتا اگر ساری قوت اور طاقت کا سر چشمہ جناب وہ بندے کے پاس مال ہوتا تو کرون نہ مرتا طاقت اور قوت اور لشکر جو ہے وہی ساری طاقت ہوتی تو وہ پاکستانی جنرل کبھی بھی نہ مرتے مشرف کبھی بھی اس طرح لٹکا ہوا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ حج ہے اللہ, اللہ تعالیٰ زندگی کرے آمین تو آمین آمین آمین یاد او او اللہ تعالیٰ جو بیماری لگی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اسے کو جہاز پہ چڑھایا تو ممکن ہے کہ جہاز پہ چڑھتے مر جائے اس کا گوشت تک اس کے ہڈیوں کو چھوڑ چکے اور یہ کہتے ہیں اربوں لوگوں میں جناب چند لوگوں کو بیماری ہے بس کیسی اللہ تعالیٰ نے نیاب بیماری لگائی ہے है? گاڑی بھی لیں گے کہیں گے ایسی گاڑی لے لی ہے جو کسی کے پاس نہ ہو کپڑے وہ لینا جو کسی کے پاس نہ ہو اللہ تعالیٰ نے میں چل ٹھیک ہے بیماری بھی تجھے وہ لگا دو کسی کے پاس نہ ہو ہے یہ تو سستی بیماری ہے نا کھانسی نزلہ زکام جو ہم جیسے غریبوں کو لگتی رہتی ہیں جسم میں درد ہو گیا جناب گھٹنوں میں درد ہو گیا تکلیف ہو گئی یہ غریبوں والی بیماری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیماری بھی امیروں والے عطا فرمائی ہے اور ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس طرح ہر کو رہے لوگوں کے لیے عبرت کے نشان بنے انہیں بد بختوں نے رب تبارک و تعالی کے قرآن پر بم برسائے تھے قرآن کریم پر بم برسائے تھے مدرسے میں قرآن پڑھنے والے بچوں کو انہوں نے شہید کیا تھا یہ وہ ظالم لوگ ہیں سمجھ آیا مسئلہ ان ال کو جمیا میں ساری کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں آگے بتا کیا فرمایا وہ ان بے شکر اللہ تبارک سخت عزاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ سخت عزاب دینے والا ہے آگے دیکھیں جی دی؟ یہ لیڈر اور کارکنوں کی لڑائی جو کیا مت بولتے ہیں انہی رب تعالی نے یہی بیان فرمایا اس تبرا اللہ تب میں تباہو میں جن کی پیروی کی گئی تھی لیڈر وہ تبرہ۔ وہ اپنے کارکنوں سے تبرہ کریں گے کیا کریں گے تبرہ کہتے ہیں برا کا اظہار میرا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ اور جب عذاب دیکھیں گے بهم الاسباب. اس وقت سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے سارے اسباب منقطع ہو جائیں گے اس وقت کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں کون کہیں گے پہلے لیڈر کہیں گے کارکنوں کے بارے میں لیڈر کہیں گے یہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں دنیا میں شرک پر انہوں نے لگایا, لگایا. کوفر پر انہوں نے لگایا رب کی نافرمانی پر انہوں نے لگایا رب تبارک کی سے انہوں نے مڑا رسول اللہ رفت بارک و تعالیٰ کی روکا رفت بارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بھی انہوں نے روکا رب تعلیم کا دین غالب آنے سے بھی انہوں نے روکا وہ سارے کے سارے ان کے برکر تھے وہ سارے ان کے کارکن تھے اب لیڈر کھڑے کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہی کہ وہ بھی اس وقت سچے بنیں گے وہ کہیں گے ہم کون سے ان کے گھر گئے تھے ان کو کہنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ لگیں ہم نے تو اسے کہا ہی تھا یہ ساتھ لگا ہم نے مجبور تھوڑا کیا تھا کسی کو اور آگے دیکھیں رقت مار گوتا نے شاہ پر مایا اس وقت کار کون کیا کہیں گے کار کون کہیں گے اور پیرو کار کہیں گے لو بارہ میں دنیا میں بھیج دینا ایک بار دنیا میں بھیج دیا ہمیں ہم بھی دنیا میں جا کے ایسا ہی کریں جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم بھی دنیا میں جا کے ان, کے ان کو لات مار دیں گے انہیں کہیں گے جا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں یار یہ مبارکہ ماحول بھی پڑھ کے سنا دیں لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے نالی گٹر اور جناب سڑک اس سے ہماری قوم نکل ہی نہیں رہی ہے یا نہیں تو میں کہتا ہوں یار جو قوم رب رسول کی نہ ہو رب رسول کی غدار بن کے رب رسول کی بے وفا بن کے جناب یہ ہدود نسارا کے ساتھ کھڑی ہو جائے میرا اللہ تبارک و تعالی چاہتے پھر یہی ہے کہ یہ ضلیل ہوتے رہار نہیں ہے رب رسول کا وفادار نہیں ہے تو بتایا اس نے ذہیلی ہونا پھر سمے بڑا مسئلہ زندگی ساری یہی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے آج ستر سال سے زائد عرصہ ہو گیا جن کی نالیاں گٹر نہیں بنے ربت کی رحمت نصیب ہوگی تبارک و تارا نے دیکھیں اللہ تبارک اسی طرح ان کو دکھائے گا ان کے اعمال ہی ان پر حسرت بن جائیں گے کیا بدل دینا ہر ایک عمل پر ان حسرتوں کی کاش یہ میں نے کیوں کیا ہائے کاش وہ میں کیوں میں نے کیوں نہ کیا وہ میں کر لیتا نیکی کر لیتا میں نے جو ملہ اور پیر کو اب ربتبار کو تھا کہ مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا ملہ نے غلط اقا بیان کیے میں نے اسے مان لیا پیر نے جھوٹی کرامتے سنا کر مجھے اپنا گریویجا کر لیا جو بھی پیر قرآن حدیث کے خلاف رسول اللہ کے خلاف صحابہ کے خلاف اہل بیت کے کرام علی کے خلاف بھونک طرح میں اسے مانتا رہا کاش میں نے اسے دیتا اس وقت ان کے اعمال ان پر حسرت بن جائیں گے رفت بار یہ جہنم جائیں گے النار من میں من اس وقت جہنم سے باہر نہیں آ سکیں گے جہنم سے باہر نہیں آ سکیں گے اس سے ثابت ہوا جو بندہ رب رسول کے احکامات سے بڑھ کر کسی کے حکم کو جانتا ہے رب رسول فرمائے کہ اپنی زمین پر میرا نظام نافذ کرو دین کو قرآن کو نافذ کرو اور یہ کہیں گے کہ یہودی گا جمہوریت چھوڑی تو یہ کہیں گے کہ جبریت اگر ہم نے چھوڑ دی تو نصارہ ناراض ہو جائیں گے وہ رب رسول فرمائے کہ سود کھانا ہمارے خلاف جنگ ہے یہ کہتے ہیں اگر سود چھوڑتے ہیں تو یہود نصارہ ناراض ہو جائیں گے بڑا وہ آئی ایم ایف ناراض ہو جائے گا تو بتائیں یار انہوں نے پھر رب رسول کی مانی ہے یا ان کی مانی ہے ہر وہ بندہ جو رب رسول کے احکامات کو چھوڑ کر یہود الصارہ کے کفار کے مشرقین کے کے حکم کو ترجیح دیتا ہے رب کا فرماتا ہے وہ دائمی جہنمی ہے ہے وما هم جینا من جینار یہ جہنم جائیں گے وہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق